الحمد اللہ اللہ صحمد علوم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامنے صاحب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دار خطاب دعو شریف میں سے درخت نمبر سات سو چار ہے ہمارے چار شروع سے ابھی تک کی تعداد تین سو چالیس فتح کی اور رات میں ہم لوگ آسمائے اس میں اعظم نمبر 22 سو یا قابض یا باسطو قرآن پاک میں اس عنوان سے ہے یہ تو اس مقدس قرآن پاک میں عنمان سے ہے اس سے پہلے دو تین دراصلوں کے خدمات میں پہنچا چکا ہوں مزید آج کے دس میں سے اسم کے جو ہے قرآن پاک میں ہاں جی اس سے پہلے اللہ نے فرمایا تھا قرآن پاک آدمی وََ بسط اللہ اور لا باغ و فی الحال جب کے لذرب قدر عمایہ شاہ اس مبارک سایت کی تھوڑی سی ہے اور اس سے پہلی کتاب خرشیت عصماء حسنہ سے آپ لوگوں کو اس آیت کی تھوڑی توضیح بیان کیا تھا اس میں چونکہ آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ قابض یا باسی تو اسم کے صورت میں ہاں جی قرآن پاک میں نہیں ہے فیل کی صورت میں ہے فعل سے عصم آخص ہوا ہے تو اللہ بس اللہ عرصہ لہب جو ہے بندوں کو جو رزق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں بندہ مسلحات دیکھ کر دیتے ہیں ہاں جس کو اللہ تعالیٰ رزق دینے میں مسئلہ دیکھیں اس پر رزق وسعت ورسہ دیتے ہیں جس کو کم کرنے میں مسئلہ دیکھیں کم کرتا ہے اس کا ہر فیل اس کاغذات کا ہمیشہ حکمت پر مانی ہے اور اپنے مومن بندوں کے ساتھ نہایت ہی مہربان <coughs> تو اسی سلسلے میں آگے مزید فرما رہے ہیں لہٰذا اس نے اسداد نے جو ہے ہر شخص کو مناسب نعمتیں دی ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے مناسب نعمتیں دی ہیں اور اگر کسی سے کوئی نعمت سلف فرمائی ہے اللہ کسی سے کوئی نعمت چھین لیے القابس کی اس قسم کے صحت کی روشنی میں تو وہ اس کی اور پورے عالم کی مسئلات ہی کی بنیاد پر سلب دیے اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس بندے کی اپنی مصلاحات اور پھر پورے عالم کی مصلاحت کی بنیاد پر اللہ نے اسے وہ دولت چھینی ہے وہ چیز چھینی ہے اور یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ اور اللہ کو یہ بالکل کہ ہر ہر فرد کے بارے میں یہ مسئلہ ہمارے سمجھ میں بھی آ جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک بندے سے چھینتے ہیں جی اس کے مسئلات کے اور سے بھی تعلقات رکھتے ہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ ہر شخص کے بھی مسئلات کو دیکھتا ہے پورے عالم کے بھی کو دیکھتا ہے اگر کسی بندے سے اللہ کوئی مال چھینا تو اس کی مسئلہ ہو سکتا ہے ہمارے سمجھ میں نہ آ جائے اور نہ آنا کوئی ضروری بھی نہیں کیونکہ ہر انسان اپنے معلومات کے ایک محدود دائرے میں ہر انسان اپنی معلومات کے معدود دائرے میں رہ کر سوچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری کائنات کے مسئلہ ہیں اللہ کے سامنے پوری کائنات کے مسئلاتے ہیں اللہ پوری کائنات کے مسئلات کو دیکھ کر کسی کو رزق میں وہ ساتھ دیتے ہیں کسی کو کم کرتے ہیں اس کے ایک محصوص نظیر مثال یہ ہے کہ ایک دیانتار سربراہ سربراہ مملکت جو ہے بعض اوقات ایسے احکام جاری کرتا ہے ہاں جی ایک جو سربلا مان کر کسی ملک کا سردار وزیر اعظم یا کوئی اور بادشاہ ہاں جی بعض ایسے احکام جاری کرتا ہے جو بعض افراد کے خلاف پڑتے ہیں بعض افراد کو شاید نقصان ہو جائے اور وہ ان کی وجہ سے مصائب کا شکار ہو جاتے ہیں اس کی اس احکام کی وجہ سے جو شاید اس طرح مصائب کا شکار ہوا ہے وہ چونکہ صرف اپنے مفاد کے محدود دائرے میں رہ کر سوچتا ہے یہ بندہ اس نے ممکن ہے کہ اسے سربراہ مملکت کا اقدام برا محسوس ہو اس لیکن شخص کے جو ہے نگاہ پورے لیکن جو ہے اس شخص کی یعنی اس بادشاہ کے ہاں جی لیکن یعنی اس شخص کی یعنی بادشاہ کے جو ہے نگاہ پورے ملک و قوم کے حالات پر ہے اور جو یہ سمجھتا ہے کہ کسی ایک شخص کے مفاد پر پورے ملک کو قربان نہیں کیا جا سکتا وہ اس اقدام کو برا حیال نہیں کرتا ہاں جی لیکن جو ہے جو شاع جو ہے ایک شاخ کی جو ہے مصلاحات پر چند شاہ کے مسلحات پر پوری قوم کے مصلاحات کو قربان نہیں کیا جا سکتا ہے جو اس حرکت کو جانتا ہے وہ بادشاہ کی مذمت نہیں کرتا ہے بادشاہ کی اس فعل کو برا نہیں مانتا کیونکہ وہ سمجھتا ہے بھائی بادشاہ نے یہ جو حکم کیا کیوں سمجھو اس ملک کی ہاں جی نائنٹی نائن پرسینٹ لوگوں کے لیے ایٹی نائنٹی نائن ایٹ پرسنٹ حتیٰ نائنٹی پرسینٹ لوگوں کے لیے وہ حکم فائدہ ہے ان کے حق میں بلائی ہیں اور اگر 10% کے لیے پانچ پرسن کے لئے وہ حکم ان کے حق میں بلائی نہیں ہے تو بادشاہ کو چونکہ پوری مملکت کے مصلاحت کو ہے پوری مملکت کو ہے چند نفر کو نہیں دینے پر اب جو العلیم الخبیر اللہ تعالیٰ جو العلیم الخبیر ہے ہر چیز کا علم رہنما باخبر ہے وہ درد العلیم الخبیر بھی ہے القابد والباش جل جلال اور جو ہے ہر چیز کو مصلاحات کو جانتا ہے ہر چیز میں باخبر ہے اور وہ ساتھ یا القابز باسط بھی ہے یہاں تنگی بھی کرتا کچھ اعداد بھی کرتا لاؤ. تو وہ ذات جو ہے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے اللہ تو پوری کائنات کے کا نظام چلا رہا ہے تو اس کی حکمتوں کا احاطہ آخر کیسے کیا جا سکتا ہے تو ہم جیسے انسان جو ہے ہمارا ذہنی وساتھی محدود ہے تو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے حکمتوں کا ہم کیسے احاطہ کر سکتے ہیں اور کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں اگر یہ نقطہ ذہن میں رہے تو وہ عوام اور سے خود بخود کافور یعنی ختم ہو سکتے ہیں جو دنیا میں کسی شانس کو گرفتار مصائب دیکھ کر پیدا ہوتے ہیں انسان کے ذہن یعنی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنے بندوں ہاں صلاحیتوں استدادوں کا جانے والا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر جو بندوں کے یعنی اللہ کے بندوں کے مصنحتوں صلاحیتوں استدادوں کا جاننے والا اور ان کے احوال و اعمال پر نظر رکھنے والا اور کون ہوگا اللہ سے کر کوئی بھی نہیں ہے تو وہ ذات پاک ہر بندہ کو اس کے ضرورت و مصلاحات کے لائق ہی روزی دیتا ہے اللہ, <تصفح> اللہ تعالیٰ ہر کو اللہ ہاں جی ہر بندہ کو اس کے ذرف ضرورت و مصلاحات کے لائق ہی روزی دیتا ہے ورنہ اگر وہ بے تحاشا سب کو خوشحال ہی بنا دیتے تو انسان کے جو ہیں ام تو ایسے ہیں کہ بجائے امن معاشی کے فضن و فساد برپا ہو جائے اور سب ایک دوسرے کے دشمن ہو کر قہر نافرمانی میں مبتلا ہو جائیں گے یہ خدشات ہیں ہاں یہ توجحات بھی اس آیت کے ذیل میں خصوصیات اسمال حسنہ کے صفحہ نمبر دو سو چونسٹھ تو مجید و الفاظ جل جلال القرآن پاک کے اس عنوان کے تحت ہاں جی قرآن پاک میں ہم نے اس سے یہ عنوان دیا تھا کہ القابلوسط جو ہے قرآن پاغ میں سنوان کے تحت اس کے تحت بحث کو یہاں پر ختم کرتے ہیں اس کو مزید علما نے بہت کچھ لکھا ہم وہ سب نہیں لکھتے ہیں باقی یہاں پر ختم کرتے ہیں اس بحث کے ساتھ کہ ان دونوں آسمائے حسنات سے بندے کا کیا نصیب ہے ہم آخر میں یہ ایک نقطہ بحث کر کے اس اسم کو جو ہے ہم یہاں پر اس بات کو اختتام <خصف> <خصف> <خصف> <خصف> <خصف> <خصف> کرتے تو ان دونوں ناموں یعنی اللہ تعالیٰ کے اسما الحسنہ القابض و سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ نہ تو کسی بلاو و مثبت کے وغیرہ نامید ہو ہاں اور نہ اس کی بخشش وطا کے وغیرہ بے فکری اختیار کرے اور تنگی کو اس کے عدل کا نتیجہ جانے تنگی کو اللہ کے عدل کا نجات جانے اور اس پر صبر کرے اور فراخی و فراخی و وسعت کو ہاں جی اللہ میں فراخی ہو جائے وسعت ہو جائے تو اس کو اس کے فضل کا ثمرت سمجھا لگے احسان اور فضل کا سمرا سمجھے اور اس پر شکر گزار ہو انسان تغیانی نہ کرے سرکشی نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہو کیسری ہاں جی ایک عارفی بزرگ ہے کہتے ہیں کہ یہ دونوں کیویت یعنی دل کا تنگ اور کشادہ ہونا ہاں جی عارفوں کے دل پر تاری ہوتی ہے دل کا تنگ اور کشادہ عارفوں کے دل پر تعریف ہوتی ہے کہ جب خوف الہی غالب ہوتا ہے تو ان کے دل تنگ ہوتے ہیں وہ جب رحمت کی امید غالب ہوتی ہے تو ان کے دل کو شاندہ ہوتے ہیں عارف لوگوں کی کیفیت دورانے چنانچہ حضرت جنید بادان رحمتہ اللہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا ہو میرے دل کو تنگ کر دیتا ہے آپ نے فرمایا ہاں جی کیونکہ وہ یقیناً عارف لوگوں میں سے ہے اللہ کے بزرگ, بزرگ حسیوں میں سے ہیں ہاں جی صوفی, صوفی بزرگ صوفیہ کرام میں سے ہیں لہذا ایسے حسین جو کچھ فرمائیں اتنے سچ فرما رہے ہیں. اکنے تو انہوں نے فرمایا خوف اللہ کے خوف جو ہے قیامت کی خوف اللہ کے خوف ہاں جی گناہوں کی جو ہے انجام کی خوف میرے دل کو تنگ کر دیتا ہے اور امید جو ہے میرے دل کو کشادہ کرنے اللہ کی رحمتوں کی امید ہاں جی حق مجھے جو ہے حق مجھے جمع کرتا ہے ان حق تعلیٰ کی یاد سے مجھے خاطر جمع حاصل ہوتی ہے حق مجھے جمع کر دی میں نے کیا یعنی حق تعلیٰ کی یاد مجھے خاطر جمع ای حاصل اس اللہ کی سے اور محلوق مجھے منتشر کرتے ہیں لوگوں میں گل مل جانے سے انسان کے فکر سوچ جو ہے وہ منتشر ہو جاتی ہیں یعنی مخلوق کی صحبت سے میں پراگندہ خاطر اور تو متوشش ہوتا ہوں انسان پریشان حال ہو جاتا ہے اخلی بات ہے سو آتی ہیں سامنے اور انسانوں کے بیچ میں ہاں جی مختلف قسم کے مسائل پیش آتی ہیں تو وہ ان میں بیٹھنے سے انسان کو وہ اللہ کے ساتھ جو وہ حضوری نہیں رہتا ہے نہ رہنے کیون لوگوں سے میں باتیں کرنے لوگوں سے گلمی کرنے ان مسائل پہ غفت کرنے اللہ کے ساتھ جو حضوری کی حضور کیفیت نہیں رہتا اس وجہ سے جو انسان میں جو, جو, جو, جو ہے تنگی اور پریشانی کے حالت میں بے قراری سے پرہیز کرے یہاں فرماتے یعنی محلوک کی صحبت سے میں پراغندہ خاطر اور متوہس ہوتا اور بندے کی شان کا تغادہ فرماتے ہیں؟ بندے کی شان کا تغادہ یہ ہے کہ تنگی اور پریشانی کے حالت میں ہاں جی دونوں حالت میں بےقراری سے پرہیز کریں انسان بےقرار نہ ہو جائے تنگی بھی اور پریشانی کا حالت میں بےقراری سے پرہیز کریں اور صبر کریں اللہ تعالیٰ کے ہر ادا پہ شاکر ہے اور وسعت و فراغی کے وقت جو اللہ نے وسعت دے دیا فراخی دے دیا بے جا خوشی اور بے سے اجتناب کر اللہ کے حضور میں اس کی نافرمنی کر کے توینی کر کے مقروحات کے احتکاب کر کے ہاں جی بے ادبی سے اجتناب کریں کہ ان چیزوں سے بڑے بڑے لوگ ڈرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس حالت سے جو ہیں ڈرتے رہے ہیں کہ جو کہیں جو ہے پریشانی کے مقربے دل تنگی ہو پر کہیں بے صبری کا شکار نہ ہو جائیں وہ سط و فراغی کے وقت جو ہے اللّہ تعالیٰ کی کوئی بیادی بھی نہ ہو اس چیز سے اللہ کے مغرب بندے ڈرتے رہتے ہیں ملالی قاری رحمت اللّہ بھی فرماتے ہیں وہ بھی صوفی بزرگوں میں سے اللہ تعالیٰ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز میں قبض و بس تنگی ہوا کو شادی فرماتے ہیں کائنات کی ہر چیز میں قبض و بس سے آپ فرماتے ہیں خواہ اخلاق ہوں ہو اشام اشام یا اروا ہو جو بھی ہو سب میں جو ہے یہ قبض و بس کے تنگی وسانی کی جب اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر تنگی فرما دیں تو کوئی طاقت جو ہے اس میں وسعت پیدا نہیں کر سکتے کسی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ کسی کے رزق میں تنگی کریں کوئی اس کو وسعت نہیں دے کسی کے میں وسعت دے دیں کوئی تنگی نہیں کر سکتا یہ چیز ہر چیز میں ہاں جی کسی کہ جو ہے اخلاق میں اللہ تنگی پیدا کریں تو کوئی اس کو وسط نہیں دیتا وسط پیدا کریں فراخی پیدا کریں کوئی تنگ نہیں کر سکتا چونکہ اختیار سب اللہ کے حال میں لہٰذیں جب اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر تنگی فرما دیں تو کوئی طاقت اس میں وسط پیدا نہیں کر سکتی اور جب اللہ تعالیٰ کچھ پیدا فرما دیں گے اس چیز میں تو کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہو سکتی اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا اللہ ماشاء اللہ جو کچھ اللہ چاہے گا وہی ہوگا یعنی رزق وغیرہ کو تنگ کرنے والا جس پر چاہے جو چاہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ہاں جی جس پر چاہے جو چاہے جس طرح چاہیں ہاں جی اور اسی رزق میں کشادگی کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اور جس پر چاہے جو چاہے جس طرح چاہے ہاں جی اللّہ تعالیٰ جو ہے تنگ بھی کر سکتے ہیں وزاد پاکرانا لہٰذا جو ہے اللہ تعالیٰ کے ان اصماف سے جو ہے ہمیں پورا پورا یقین رکھیں اللہ تعالیٰ بندے کے ہم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ خیر رہتے ہیں ہمیں اللہ کے ساتھ ہمیشہ مہلت ہونی چاہیے تنگی اور مشکلات میں صابر رہیں اللہ تعالیٰ کے ادا پر شاکر رہیں اور فراغی میں اللہ تعالیٰ کی توینی نہ کریں سرکشی نہ کریں بلکہ اللہ نے دی اس فراغی کو اس و سط کو کو اس استط اقتدار کو ہاں جو بھی آپ کے فراغی اس کو اللہ کے رضا کے کاموں میں صرف کریں اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا جوئی۔ حاصل کرنے کی کوشش کریں وہ موقعے کو غنیمت جان کر ان نعمتوں کو غنیمت جان کر نہ کہ ان کو غلط استعمال کر کے اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر کے ہاں جی توانی کا شکار ہو جائیں سرکشی کا شکار ہو جائیں نجرت اللہ تعالی پھر وہ نعمت چھیننا چاہیں تو وہ چھین لگتا ہے پھر چھنے کے بعد کوئی دے نہیں سکتا اور اللہ تعالی جو ہم سب کو اللہ تعالی کی ناصمال خصنہ کی کما کو معرفت نصیف فرما اور, اور اللہ کی معرفت کی اس کی سچی بندگی کا اللہ ہم سب کو تمام مسمانوں کو تو وہی عطا فلم